السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلمین واشد اللّہ شریق علیہ واشدُ النّ محمدَن ابدرسلات اللّہ وسلم وعلى صحابى و منحت بيدى وسنبى سنتى علہ و الدین و معزز ناظرین و وسامعين اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ایک لمبے عرصے کے بعد تقریبا دو مہینے یا تین مہینے کے بعد آن لائن آپ لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے یا دین کی کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے اس سے پہلے کئی سلسلے ہم نے شروع کیے تھے انہیں سلسلوں میں سے ایک سلسلہ تھا قیامت کی نشانیاں قیامت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل ذکر کرنے کے بعد جو چھوٹی نشانیاں تھیں ان چھوٹی نشانیوں کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا تھا اسی دوران حج آ گیا یا اس سے پہ رمضان کا مہینہ اور پھر تقریباً چالیس دن یا اس کے آس پاس میں ہندوستان گیا ہوا تھا چھٹی تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا آج سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں شروع رہ پائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کرونا کی وجہ سے ہمارا سارا درس اور ساری دعوت آن لائن ہوا کرتی تھی لیکن اب الحمدللہ یہ ساری پابندیاں اٹھ گئی ہیں تو ہمارے سارے دروس جو کیمپوں میں تھے مسجدوں میں تھے دوبارہ جاری ہو گئے ہیں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اس لیے جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ اللہ جو سلسلے ہم نے شروع کیے تھے ان سلسلوں پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حکبات کہنے کی توفیق دے منہج سلف پر قائم رکھے توحید اور سنت پر قائم رکھے علماء کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی ہمیں ان علماء سے جو سلف صالحین کے ترجمان ہیں ان کے منہاج اور عقیدے کے ترجمان ہیں اور ان کے منحج اور عقیدے پر چلنے والے ہیں مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں ان کے ان ایسے علماء سے ہمیں علم حاصل کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے عام رب العالمین آج قیامت کی نشانیاں جن چھوٹی نشانیوں کا ہم نے تذکرہ شروع کیا تھا کافی نشانیاں ہم بیان کر چکے ہیں تقریبا اے, ساٹھ پینسٹھ نشانیاں اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ساری نشانیاں چھوٹی آپ کے سامنے بیان کریں اے, آج دو نشانیاں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے قیامت کی چھوٹی نشانیاں یہ دو نشانیاں ایسی ہیں جو بڑی نشانیوں کے بعد واقع ہوں گی یہ دو نشانیاں ایسی ہیں جو بڑی نشانیوں کے بعد واقع ہوں گی اور ایک نشانی تو ایسی ہے جو ایک دم آخر مواقع ہوگی قیامت سے کچھ پہلے اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی لیکن علماء نے ان دونوں نشانیوں کو بھی چھوٹی نشانیوں کے اندر شمار کیا ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑی نشانیوں کا ذکر تذکرہ کیا تو ان میں ان نشانیوں کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ یہ بڑی نشانیاں کہ یہ نشانیاں بڑی نشانیوں کے بعد واقع ہوں گی لیکن ان کا شمار چھوٹی نشانیوں ہی کے اندر ہے بڑی نشانیوں میں ان نشانیوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے وہ کون سی دو نشانیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کعبے کا انہدام قیامت سے پہلے آخری وقت میں حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی ہوگی اور کعبہ مشرفہ کو منہدم کر دیا جائے گا ایک کالا حبشی ہوگا حبشہ کا رہنے والا اور وہ چھوٹی پنلیوں والا ہوگا اور وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اس کے غلاف کو اتار دے گا اس کے زیورات کو اور خزانے میں جو بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کو ڈور لے جائے گا یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک دلیل تو یہ ہے جو ابو داود کی روایت ہے اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترک الحبشا مرکو کم جب تک تمہارے ساتھ لڑائی نہ تم بھی انہیں کچھ نہ کہو فنزل کابہ اس لیے کہ کابے کا خزانہ سوائے حبشی جو دو چھوٹی چھوٹی پرلیوں والا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں نکالے گا تو اس میں کعبہ کے خزانے کے لوٹنے کا ذکر ہے کہ وہ جو حبشی ہوگا وہ خانے کابہ کو گرائے گا بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خزانے کو بھی لوٹ جائے گا لوٹ لے گا اس طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہوں یعنی والا جو حبشی ہوگا وہ کھانے کعبہ کو گرائے گا عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انی بیہی اسبد حج یا حجر حجرن گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا پھیلی ہوئی ٹانگوں والا شخص کعبے کا ایک ایک پتھر اکھال رہا ہے یعنی آپ نے بیان فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایک ایک پتھر کو وہ نکالے گا اور خانے کعبہ کو منہدب کر دے گا اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے فرمایا یو خرب القابی حبشہ کعبے کو دو چھوٹی چھوٹی پنلوں والا جس کا تعلق حبشے سے ہوگا وہ کیا کرے گا کعبہ کو گرا دے گا برباد کرے گا وہ یہ سلبو ہے حلی وہ قسمتی ہا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اس کے جو گلاب کو ہے گلاب کو بھی اتار دے گا وہ لکان و سعل و فعید یو رب علیہ بسحات ہی کیا فرماتے ہیں گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اس آدمی کو وہ گنجا ہوگا یعنی اس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے ٹیڑے ہاتھ پاؤں والا ہوگا کعبہ اپنے بلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہوگا تو آپ نے اس کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح حدیث ہے تو جو خانے کعبہ کو ڈھائے گا اس کے تعلق سے جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ سیلا ہمارے نبی نے فرمایا وہ مطلب گنجا یعنی وہ گنجا ہوگا اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے افیدہ یعنی ٹیڑے ہاتھ پاؤں والا ہوگا یہ دوسری نشانی بیان کی ہے اور تیسری نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ سوے کی ظطین کہ وہ دو چھوٹی چھوٹی پڈلیوں والا ہوگا چوتھی نشانی ہمارے نبی نے فرمائی کہ وہ فاوڑے سے کدال سے بلچے سے کھانے کابہ کے ایک ایک پتھر کو گرائے گا یعنی پورے خانے کعبہ کو ایک بار نہیں ڈھائے گا بلکہ کیا کرے گا وہ ایک ایک ایٹ نکالے گا ایک ایک پتھر نکالے گا اس طریقے سے کھانے کابہ کو ڈھا دے گا پانچویں نشانی ہمارے نبی نے فرمائی کہ وہ کھانے کابہ کا کنز بھی لے جائے گا خانہ کعبہ کے اندر جو خزانے ہیں زیورات ہیں وہاں جو پڑے ہوئے ہیں وہ آخر میں جب خانے کعبہ کو گرا دے گا تو اس کے خزانوں کو بھی وہ لوٹ لے جائے گا تو یہ جو نشانی ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اپنے آخر وقت میں واقع ہوگی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں یا مکے کے بارے میں اللہ رب غلامی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ تو امن والا ہے اسے امن والا اللہ نے بیان کیا ہے اور جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابراہ آیا تھا تو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تو پھر آخر وقت میں خانہ کعبہ کو کیسے ڈھا دیا جائے گا جب کہ امن و امان والا جو ہے وہ شہر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے خانہ کعبہ کی اس وقت ضرورت نہیں رہے گی تو کی آخر میں ہوگا جب دنیا کے اندر مسلمان باقی نہیں رہ جائیں گے تو ایسی صورت میں اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جائے گی جیسے قرآن مجید ہے قرآن مجید دنیا کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سینوں محفوظ ہے اور مصاحب کے اندر محفوظ ہے آخر میں اللہ ابام لوگوں کے سینے سے بھی اسے اٹھا لے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو حروف ہیں ان حروف کو اللہ ابام اٹھا لے گا کیونکہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا کوئی قرآن کا پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا تو اس لحاظ سے اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جائے گی ایسے ہی خانہ کعبہ کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی جب سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے اور کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا تو پھر اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف اور حج سمجھ لیجئے کون کرتا ہے مسلمان کرتا ہے لہذا جب وہ باقی نہیں رہیں گے دنیا کے اندر تو اسی صورت میں خانہ کعبہ کی بھی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی تو پھر اللہ العالمین پھر وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا اسے ڈھا دیا جائے گا ایک بات تو یہ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہیں پر کہ قیامت تک یہ امن والا شہر رہے گا قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی بات نہیں بیان کی ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یا دنیا کے ختم ہونے تک وہ امن و امان وہاں رہے گا ایسا کوئی ذکر قرآن و حدیث کے اندر جو ہے باقی جو ہے ذکر نہیں ملتا ہے کی قیامت کے برپا ہونے تک امن باقی رہے گا اس طرح کی کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں ملتی ہے تو اس لیے امن و امان والا شہر ہے وہ اللہ نے اس کی حفاظت کی اور حفاظت کرتا رہے گا لیکن جب دنیا کے اندر مسلمان باقی نہیں رہیں گے تو اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی تو اس طریقے کے جب وہ ڈھا دیا جائے گا تو ایک نشانی ہوگی کہ اب دنیا قائم جو تھی اب وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ کھانے کا ہوا بھی ڈھا دیا جائے گا تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہوگی ایسے ہی ایک اور نشانی جو بڑی نشانیوں کے بعد واقع ہوگی وہ کیا ہے کہ کی قیامت کے انتہائی قریب بڑی بڑی نشانیوں کے ظہور کے بعد ٹھنڈی ہوا چلے گی جو ہر مومن اور مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ تعالی ملک شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلائے گا اس وقت وہ زمین پر موجود جس شخص کے دل میں بھی رائی کے برابر ایمان ہوگا یا خیر ہوگا اسے وہ قبض کر لے گی حتیٰ کہ اگر کوئی پہاڑ کے اندر ہوگا تو وہاں بھی وہ ہوا جا کر رہے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ قیامت سے پہلے یہ چیز واقع ہوگی کہ اللہ کی دنیا کے اندر جب کفر اور شرک عام ہو جائے گا اور مسلمان جو کچھ باقی رہیں گے وہ اللہ رب العالمین ہوا چلائے گا اور ایک جو یمن کی طرف سے یا ملک شام کی طرف سے ایک ہوا آئے گی جو ٹھنڈی ہوا ہوگی اور وہ جو بھی اس وقت مسلمان موجود ہوں گے وہ سارے مسلمان کے وہ اس ہوا کو سونگیں گے سمجھ لیجئے اور اس طریقے سے پھر وہ سارے کے سارے جو بھی ہوں گے وہ سب کے سب وفات پا جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ قیامت کفار و مشرقین پر قائم ہوگی اور جو دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں انہیں پر قیامت قائم ہوگی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لہذا جب تک دنیا کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا باقی ہے کوئی معاہد باقی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی قیامت کب قائم ہوگی جب دنیا کے اندر کوئی مومن اور کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا تب قیامت قائم ہوگی اس کے لیے اللہ من ہوا چلائے گا اور وہ ہوا جو بھی مسلمان سونگیں گے اور جہاں سے بھی اس کا گزر ہوگا اور جو مسلمان ہوگا اس کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ بھی چھوٹی نشانی ہے لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں کے بعد یہ نشانی واقع ہوگی تمام بڑی نشانیاں واقع ہو جائیں گی اس کے بعد یہ نشانی واقع ہوگی سارے مومن کا انتقال ہو جائے گا مر جائیں گے اس کے بعد پھر حستے اسراف علیہ السلام سور فونیں گے اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا تو یہ دو نشانیاں آج ہم نے پڑھی ہیں یا ان کا مطالعہ کیا ہے مختصر طور پر اختصار کے ساتھ کہ ایک تو کعبے کا انہدام اور دوسرے قیامت کے انتہائی قریب بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد ٹھنڈی ہوا کا چلنا جس سے ہر مرد مومن چاہے مسلمان ہو مرد ہو یا عورت ہو جو بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب کی روح کو قبض کر لے گی اور اس طریقے سے دنیا مسلمانوں کی وجود سے خالی ہو جائے گی پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی آج دنیا اللہ کے فضل سے قائم ہے اور مسلمانوں کی وجہ سے قائم ہے موحدین کی وجہ سے قائم ہے جو اللہ کا نام لینے والے ہیں جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے اس کے بات کرنے والے اس پر ایمان لانے والے جو مومنین ہیں موحدین ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالی کے فضل سے دنیا قائم ہے اور اس وقت دنیا ختم ہو جائے گی جب دنیا کے اندر کوئی مسلمان اور کوئی مومن باقی نہیں رہے گا ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی کافر نہیں رہے گا وہ ہنستے مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوگی اور مہدی علیہ السلام بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے بارے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے موقع ملے گا بیان کریں گے اور یہ ہست مہدی علیہ السلام کا ظہور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے ہے مہدی علیہ اسلام کے آنے سے پھر بڑی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا بڑی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا تو مہدی علیہ السلام کا ظہور یہ چھوٹی نشانیوں میں سے ہے لیکن یہ بڑی نشانیوں کا پیش خیمہ بڑی نشانیاں ان کے آنے کے بعد ہی ظاہر ہونا شروع ہوں گی ہستے محدود کے آنے کے بعد ہی تو بتائیے رہا تھا کہ دنیا جو کے اندر جو مؤمنین ہیں موحدین ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے آخرت پر ایمان لانے والے ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کے فضل سے دنیا آج قائم ہے جب دنیا کے اندر کوئی مسلمان اللہ پر ایمان لانے والا باقی نہیں رہے گا تو اللہ برہم دنیا کو ختم کر دے گا آج جو دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں انہیں یہ جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کی وجہ سے اللہ کی فضل سے آج دنیا قائم ہے کیونکہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے نبی پر رکھتا ہے عقرت پر رکھتا ہے اللہ کے بھیجے دین پر عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس مومن کے لئے اور اس ان معاہدین کے لئے کہ دنیا ان کی وجہ سے اللہ کے فضل سے قائم ہے لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا حکمہ جائے گا تو دنیا سے سارے مومن ختم ہو جائیں گے اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں صرف مومن رہیں گے مسلمان رہیں گے وہ مہدی اور حضیص علیہ السلام کے زمانے میں اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا اور قیامت کی آخری وقت میں چیز ہوگی اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی تو دو نشانیاں آج ہم نے پڑھی ہیں ان کا مختصر طور پر مطالعہ کیا ہے ایک تو کعبے کا انہدام اور نمبر دو ہوا کا چلنا جس کی وجہ سے مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور ان کی وفات ہو جائے گی پھر, پھر اسرافی علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے پھر دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ دو نشانیاں ہم نے پڑھی ان اللہ اگلے درس میں ہستے مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو بڑی نشانیوں کے ظہور کا پیش خیمہ ہیں اور ان کے بعد بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی ان اللہ آنے والے دنوں میں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں دین پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے مثلا کے سلب پر قائم رکھے اور اللہ ہب الامن ہم کو بات کرنے کی توفیق دے شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ ببن ہم سب کو محفوظ رکھے امین و اللہ عمین محمد ولی و سب و جزاکم اللہ خیر وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ